نہیں میں بلکہ اسے تیسرا نمبر کر لیں تیسرا نمبر یہ کہ جس کی طرف اچھے اچھے لوگوں کو بھی توجہ نہیں جاتی وہ یہ کہ سب سے بڑا جم سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا گناہ جہاد سے غفلت اس جیسا بڑا گناہ تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں میں نے اس وقت میں خوبے کے بعد جو تین آیات پڑھی ہیں تینوں میں یہی مضمون ہے ویسے تو قرآن مجید میں اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی واحد بیان فرمائیاں جہاد چھوڑنے پر میں نے اختصار کے لیے صرف تین آیتیں پڑھی ہیں ان تینوں آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد چھوڑنے پر بہت زبردست دھمکی دی ہے بہت دھمکی دی ہے اگر تم لوگوں نے جہاد چھوڑ دیا تو اللہ تمہیں تباہ کر دے گا تباہ کر دے گا تباہ کر دے گا, کر دے گا اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا تو اتنی بڑی تمبید اتنی بڑی دھمکی تو کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی سود خوروں کے بارے میں اعلان جنگ ہے سودی لین دین کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جنگ کا اعلان فرمایا ہے مگر وہاں بھی یہ کہ ان سے قتال کریں جنگ کریں وہ باز آ جائیں ورنہ ان کی گردنیں اڑاتے چلے جائیں تو وہ بھی ایک طرح بات ہے کسی حد تک بس وہ چھوڑ دیں گردنے اڑاتے جاؤ سردخوروں کی لین دین دونوں دینے والے لینے والے سب کی گردنے اڑاتے جا لے جاؤ جہاں وہ باز آ جائیں تو چھوڑ دو ہو سکتا ہے کہ دو چار کی گردنے اڑائی تو پھر روز ٹھیک ہو جائے مگر جہاز چھوڑنے پر کیسی زبردست دھمکی ہے خطر بسو امری اگر تمہارے بیٹے اگر تمہارے والدین اگر تمہارے بھائی اگر تمہاری بیویاں اگر تمہارے مال اگر تمہارے محلات اگر تمہاری تجارتیں ایک ایک کر کے گنوا دیا اللہ نے زیادہ دھمکی دینے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے ایک ایک چیز گنوا دی اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اگر تمہارے رشتے دار اور دنیا کی محبت غالب ہے تو اللہ تمہیں تباہ کر دے گا ایک کر کے گنوایا میرے اللہ نے ایک ایک کر کے جب میں ایسی باتیں کہتا ہوں نا جو آج کل کے مسلمان سننا نہیں چاہتے تو پھر مجھے شوبھا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہوں گے کسی نے قرآن کو اپنا بلا لیا میرا قرآن اپنا نہیں ہے قرآن وہی وہ ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا سنیے سورہ تابا میں ہے سور ایسے بتا رہا ہوں کہ جا کر اپنے طور پر اپنے قرآن مجیدوں میں دیکھ لیں اس میں یاد جی کی ہوئی ہے آج کل کا مسلمان تو قرآن کو پڑھتا ہی اس نیت سے ہے کہ اسے کچھ عمل تو کرنا نہیں ہے یہ نہیں سوچتا کہ یہ اللہ کے قانون کی کتاب ہے اللہ تعالی کے میں احکام کیا ہے اللہ تعالی نے کن کن برائیوں پر کیسے زبردست آداب کی کیسی کیسی دھمکیاں دی ہیں اس نیت سے تو قرآن پڑھتا ہی نہیں اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اس نیے سے قرآن اتارا ہی نہیں یہ تو بس خانیاں کر لو خانیاں کر لو لڈو کھالو مٹھائیاں کھالو لو خانیاں کر لو جن بت بغار ہو آج کل کے مسلمان کا عقیدہ یہ تو خود ہی بیٹھ کر سوچنے جن کا عقیدہ یہ ہو ان کے دل میں ایمان کہاں رہا اللہ نے جس مقصد کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا جب یہ مقصد سمجھ گئی نہیں تو قرآن پر ایمان کہاں رہا یا اللہ تو اپنی رحمت سے سب مسلمانوں کو قرآن پر پکا اور سچا ایمان عطا فرما دے سنیے سورہ تابا میں ہے ال جس چیز کا حکم بہت زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ تعالی دینا چاہتے ہیں اس کے شروع میں فرماتے ہیں ال میرے رسول آپ اعلان فرما دیں سو اللہ کی طرف سے جو کچھ ناظر ہوتا ہے اللہ کا اعلان ہے ہی اور زیادہ تاکید کے لیے ال میرے رسول آپ اعلان فرما دیں ان کا نا حکم اگر تمہارے ماں باپ ایک چیز گنتے جائیں ایک ایک کر کے الگ الگ کر کے کیسے بنا رہے ہیں ماں باپ دوسرے چیز وہ حکم تمہارے بیٹے تیسرے چیز وہ اقوام حکم تمہارے بھائی چوتھی چیز تو بڑی خطرناک ازب جی کون تمہاری بیگ بات چوتھی چیز پانچ بھی چیز آشیا ہے تم تمہارا کمبا پورا خاندان پانچ ہو گئی چھٹی چیز کو طرف تمہ مال جو جمع کیے ہیں سرکار کے گدھے بن بن کر رات دن, رات دن رات دن رات دن مال جمع کرو مال جمع کرو مال جمع کرو, مال جمع کرو یہ تمہارے جمع کیے ہوئے مال ذخیرے مالوں کے ساتھ میں چیز بم سا متیجے تم تک تک ان کسا اور تمہاری تجارتیں فلاں کارخانہ فلاں تجارت فلاں تجارت جہاد میں چلے جائیں گے تو یہ تجارت ہماری تباہ ہو جائے گی آٹھویں چیز ومسے کے مطالبہ بنا رہا بڑے بڑے محلات اور پوٹیاں جو منا رکھی ہیں اگر جہاد کریں گے تو یہ تو چھوٹ جائیں گی ہم مر گئے تو یہ کوٹھی تو کسی دوسرے کے قبضے میں چلی جائے گی پھر کیا بنے گا یہ نہیں سوچتے کہ اگر جہاد میں نہیں مرے تو کیا قیام تک زندہ ہی رہو گے مرنا تو پھر بھی ہے زندہ نہیں رہ سکتے آٹھ چیزوں کو الگ الگ ذکر کر کے بالکل الگ الگ نکھار کر ایک ایک چیز اگر یہ چیزیں تمہارے دل میں اللہ کی بنسبت زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے رسول کی بنسبت زیادہ محبوب ہیں تو اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا مگر آگے تیسری بات بھی فی سبیلی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تمہارے دلوں میں یہ آٹھ چیزیں ان کی محبت جہاد سے زیادہ محبوب ہے اس لیے تمہیں یہ ان چیزوں کی محبت اللہ کی راہ میں جان لینے دینے کے جلواز سے روک رہی ہے جہاد کا ذکر خاص طور پر اس لیے اللہ تعالی کے علم میں تو سب کچھ ہے بندوں کے حالات کو خوب جانتا ہے اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ فرما دیتے احب علی کو میں رسولی تو بہت سے مسلمان وہ تو یہ کہتے کہ ہاں مجھے اللہ سے بہت محبت ہے اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے ہر سال حج کرتا ہوں عمر تو سال میں تین تین چار چار کر لیتا ہوں تحصی ہاتھ اور رضانت ایک ہزار دروز شریف کی تحصی ایک ہزار استفوار کی تحصی پڑھتا ہوں اشراق بھی پڑھتا ہوں تاجد بھی پڑھتا ہوں اور اللہ کے رامے صدقات خیرات بھی بہت دیتا ہوں وہ تو بڑا آسان کام ہو جاتا ہے کہ اللہ سے بڑی محبت اللہ کے رسول سے بڑی محبت اور تحجد بھی پڑتا ہوں تحجد میں اٹھ کر سردے میں جا کر بہت ہوتا ہوں بہت ہوتا ہوں اللہ کی محبت میں میرا جگر کدا جا رہا ہے بہت محبت بہت محبت اللہ تو جانتے ہیں آخر زمانے کے مسلمان میرے عاشق ایسے ہوں گے کہ اگر میں نے صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ رسول کے بنسبت نسبت دنیا سے زیادہ محبت نہ رکھو تو وہ ہر سے یہی کہے گا کہ نہیں نہیں مجھے تو اللہ سے بڑی محبت اللہ کے رسول سے بڑی محبت اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت جو گنا دی ایک, ایک کر کے اللہ تعالی نے گنا دی آٹھ چیزوں کی محبت اگر تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ اللہ کے رسول سے زیادہ بات تو یہاں بھی صاف ہو گئی تھی محبت کس کی زیادہ ہے عقل کا تقاضہ بھی ہے کہ جس کی بات کو انسان مقدم رکھے محبت اس کی زیادہ ہو۔ جب دو محبتوں کا آپس میں مقابلہ ہو جائے تو جس کی بات کو مقدم رکھتا ہے اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالی نے فیصلہ فرما دیا ان کو تم الله اگر اللہ سے محبت کے دعویٰ کرتے ہو تو اللہ کے رسول کا اتباع کرو ایک ایک بات میں اتباع کرو نا فرمانی چھوڑ دو نا فرمانی چھوڑ دو نا فرمانی چھوڑ دو جو اللہ رسول کی نافرمانی نہیں چھوڑتا وہ محبت کے دعوے کرتا تو منافق ہے منافق ہے منافق کیوں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو چھوڑ دو اللہ کی نافرمانی بات تو یہاں تک بھی صاف تھی مگر آگے اور زیادہ وضاحت کے لیے اگر تم محبت کے دعوے کرتے ہو تو پھر جہاد کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ اطال کیوں نہیں کرتے اللہ کی راہ میں قطال کرنے کی بنسبت نسبت اگر تمہیں اپنے والدین سے زیادہ محبت اولاد سے زیادہ محبت بھائیوں سے زیادہ محبت بیویوں سے زیادہ محبت مال سے زیادہ محبت تجارت سے زیادہ محبت اور اپنی کوٹھیوں سے زیادہ محبت اپنے قبیلے کنبے سے زیادہ محبت اگر ایسی بات ہے کہ جہاد ان چیزوں کی وجہ سے نہیں کرتے ان کی محبت کی وجہ سے فتح عذاب کا انتظار کرو عذاب کا میل میٹ کر دے گا عذاب تمہیں تمہیں میں دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے فتربس انتظار کرو انتظار پھر کہتا ہوں سورہ کابہ میں جا کر گھروں میں قرآن مجید کھول کر کے دیکھ لیں اور ترجمے والے قرآن کوئی بھی اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے بریل بھی جو بندی اور وہ کچھ ایسے, ایسے ایسے اہل حدیث وغیرہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا بھی ترجمہ ہو گھروں میں جا کر قرآن کھول کر ترجمہ دیکھیے اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اگر تم کی ہاتھ کو چھوڑو گے امری اللہ عذاب سے تباہ کر دے گا انتظار کرو سزاب عذاب وہ لا اللہ یادیف ایسے دوسری آیتیں جو میں نے پڑھی وہ تو ایک ہی پر اتنا وقت ہو گیا دوسری آیتیں جو پڑھی اس میں یہ فرمایا اور ان کا حاصل بتا دوں جلدی جلدی فرمایا حاصل یہ ہے کہ مجاہدین کی جماعت قیامت تک زندہ رہے گی اللہ کی راہ میں مجاہدین کی جماعت کو اللہ قیامت تک زندہ رکھے گا اور آگے پھر عام مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم مجاہد بن جا تو ٹھیک ہے اس جماعت میں شامل ہو جاؤ مجاہد بن جا تو, تو ٹھیک ہے اور اگر تم مجاہد نہیں بنتے جہاد میں نہیں نکلتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر دے گا پھر ایسے مسلمان پیدا کرے گا جو مجاہدین کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے پھر اللہ ایسا کرے گا دونوں آئے عذاباً غيركم وَلَا تمہن و یہ کس میں ہے سورہ آبا میں اگر اللہ کی راہ میں قتال کرنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے تم لوگ نہیں نکلے تو دو دھمکیاں اللہ تمہیں بہت سخت اباتے دوسرے دھمکی یہ ہے کہ عذاب دے کر ایسے چھوڑ نہیں دے گا تمہیں ختم ہی کر دے گا پھر اللہ مجاہدین کی دوسری جماعت پیدا کرے گا بغیر مجاہدین کے قیامت تک اللہ زمین کو خالی نہیں رکھے گا تم کر لو تو ٹھیک ہے بندے بن جاؤ بندے بندے سود جاؤ سود جاؤ سود جاؤ نہیں بنتے تو سب کو اللہ تباہ کرے گا پھر کوئی دوسری جماعت مجاہدین کی اللہ پیدا کرے گا سورہ محمد کی آخری آیت یسوم اگر تم نے جہاد سے پشت پھیری تو پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر کے مجاہدین دوسرے پیدا کرے گا پھر وہ تم جیسے نالائق نہیں ہوں گے یہ بھی سمجھ رہے کہ سورہ محمد کے دو دام ہیں محمد بھی پیتال پیتال بھی سورج کا نام ہے سورت پیتال پوری کی پوری سورت جہاد اور پتال سے بھری پڑی ہے پوری سورت اب اس میں یہ بھی ہے کہ جب ایسی سورت نازل ہوتی ہے جس میں پتال کا ذکر ہوتا ہے تو منافقین ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر غشی پاری ہو گئی مرے جا رہے ہیں تو اولا لہوم ان کی کمبختی آنے والی ہے ہم مجاہدین کی جماعت پیدا کریں گے ان کی گردنے اڑا دیں گے آئی ان کی کمبختی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو جہاد سے اتنی زیادہ نفرت اور اتنا خوف کہ سورہ کا نام جو ہے نا سورہ کتا دنیا سے اڑا ہی نہیں کیا چلیے محمد نام وہ بھی ہے وہی پسند کر لیا مگر یہ تو بتائیں کہ سورہ محمد والین جو سورہ ہے اس میں اللہ نے پورا پتال بھر دیا پورا قتال اگر کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت ہے آپ پر ایمان ہے تو قتال کیوں نہیں کرتا آخر میں ایک بات یہ جو امریکہ نے شرارت کی ہے اس کو خوب اچھی طرح یاد رکھیں دنیا بھر کے مسلمانوں اور خاص طور پر مسلمانوں کی حکومتوں کے سربراہوں حاجموں ان کا امتحان لیا اگر تو یہ ہیں ہی ہمارے انڈے بچے جیسے پہلے سے اسے یقین ہے کہ سوائے افغانستان کے بعد تو یہ سارے اسی کے بچے ہیں تو پھر تو وہ کہہ دے کہ ہاں شاباش بیٹے شاباش بالکل ٹھیک ہے تو, تو اور خوشیاں منائے گا اور اگر ذرا میں غیرت ہے ذرا سی غیرت ایمانی ہے ایمان کی دراصی بھی عرامت ہے تھوڑی سی بھی تو یہ مسلمان تو اس میں پھر امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے نکل آئیں گے میدان میں یہ بات ہے اخر میں جو بات کہی ہے یہ زیادہ زیادہ خود بھی سوچیں دوسروں تک بھی پہنچائیں اور وہ جو بعد چھپا ہوا اللہ کے باغی مسلمان وہ بھی زیادہ زیادہ ہاتھوں تک پہنچائیں وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه